واقعہ اصحاب فیل حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پچاس یا پچپن روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہے اور پرانے کریم میں اسی کے بارے میں ایک خاص صورت نازل ہوئی مفصل قصہ کتب تفاصیر اور سیر میں مذکور ہے مختصر یہ کہ نجاشی شاہ ہفشا کی جانب سے یمن کا حاکم ابراہ نامی تھا جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف اور مرصہ ہو تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصموعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگیں چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام ساں میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا عرب میں جب یہ مشہور ہوئی تو قبیلہ کینانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور گندگی کر کے بھاگ گیا یہ ابن عباس سے منقول ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا ابراہا نے غصہ میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا اسی ارادہ سے مکہ پر فوج کشی کی راستے میں جس عرب کی قبیلہ نے مزاحمت کی اس کو تہے تیغ کیا یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مواشی چرتے تھے ابراہ کے لشکر نے وہ مواشی پکڑے جن میں دو سو اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد المطلب کے بھی تھے اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے جب ان کو ابراہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت مکہ کو خالی کر دو خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا یہ اللہ کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا بعد ازاں عبد المطلف چند وسائے قریش کو لے کر ابراہا سے ملنے گئے اندر اطلاع کرائی ابراہا نے عبد المطلف کا نہایت شاندار استقبال کیا حق جل شانہ نے عبد کو بے مثال حسن جمال اور عجیب عظمت و حیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا ابراہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹلائے البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھلایا اسنائے گفتگو میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ابراہا نے متعجب ہو کر کہا بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین اور مذہب ہے اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا عبد المطلب نے جواب دیا انا رب البلی ولبئی رب ال سیم نعو یعنی میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا اور کعبہ کا مالک خدا ہے وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا ابراہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کے واپس کرنے کا حکم دے دیا عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کر دیا اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائیا اشار پڑھے لاہوم ن او ر لہ فم نہلق منصر علا عل سلیب و آبدیل یوم عالق لا یغلبن سلیب ہم ومالحم ابدم مہالق جرُ جمی ابلا دہم و الفیل قیسب ایالق امدو اما کب دہم وما رقب و جلالق ان اشعار کا یہ اے اللہ بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما اور اہل سلیب اور سلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا عبد المطلف دعا سے فارغ ہو کر ماں اپنے ہمراہیوں کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابراہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا جکا یک بہکم میں خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول کے غول نظر آئے ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفاتن لشکر پر برسنے لگیں خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھیں سر پر گرتی تھیں اور نیچے نکل جاتی تھیں جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا غرض یہ کہ اس طرح ابراہ کا لشکر تباہ اور برباد ہوا ابراہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا اس طرح اس کا دم آخر ہوا جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ظالموں کی جڑ کارٹ دی گئی اور الحمدللہ رب العالمين ارحاظ یہ آسمانی نشان نبی آخر الزمان کی آمد آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا قریش کی یہ غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزمان جو عن قریب اس عالم میں آنے والے ہیں یہ ان کا قبیلہ اور کنبا ہے اور وہ اللہ کے قبلہ کے متولی اور محافظ ہیں اس لیے بطور خرق عادت ان کی مدد فرمائی ورنہ مذہبی حیثیت سے شاہ حبشہ اور شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے اس لیے کہ قریش مشرق اور بت پرست تھے اور اہل یمن اور اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے معلوم ہوا کہ قریش کی یہ غیبی نصرت اور بیت اللہ کی فوق عادت حفاظت یہ سب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باقرامت کی برکت اور بشارت تھی دعوی نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ پر جو امر خارے کے عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں اور جو خوارق نبی کی ولادت کے قریب ظاہر ہو وہ ارحاس کہلاتے ہیں ارحاس کے معنی بنیاد کے ہیں چونکہ اس قسم کے خوارق نبوت کے مبادی اور مقدمات ہوتے ہیں اس لیے ان کو ارحاس کہتے ہیں ابراہ کی لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا یہ واقعہ ماہ محرم الحرام میں پیش آیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا اس زمانے میں جو اس قسم کے خوارغ ظاہر ہوئے وہ سب آپ کی نبوت کے ارحاسات یعنی علامات اور نشانات تھے اس واقعہ کے پچاس یا پچپن روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی فائدہ جلیلہ ماوردی اپنی کتاب اعلام النبوہ میں فرماتے ہیں کہ اے مخاطب جب تو نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب مطیب کا حال معلوم کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہارت نسب کو خوب پہچان لیا تو ضرور اس بات کا یقین کر لے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آبائے کرام اور اجداد عظام کا سلالہ اور خلاصہ ہیں اور کوئی شخص بھی آپ کے سلسلے آبا میں رضیل اور کمینہ نہیں سب کے سب سردار اور سید اور قائد ہیں اور شرافت نصب اور تہارت ولادت شرائط نبوت میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اپنے اپنے زمانے کے اقلاء اور حکمہ اور سادات عظام اور نے کرام تھے فہم و فراست نے صورت اور حسن سیرت مکاری میں اخلاق اور محاسن اعمال حلم اور بردباری اور جود و کرم و مہمان نوازی میں یکتاہ زمانہ تھے ہر عزت و رفت اور سیادت و وجاہت کے معوع اور ملجا تھے اور سلسلہ نصب کے آباء کرام میں بہت سوں کے متعلق تو احادیث مرفوعہ اور اقوال صحابہ سے معلوم ہو چکا کہ ملت ابراہیمی پر تھے اور جن آباء اجداد کے ملت ابراہیمی پر ہونے کی احادیث میں تسیح نہیں ان کے احوال ان کے صحیح الفطرت اور سلیم و ہونے پر صراحتن دلالت کرتے ہیں